رسول کریم الکریم دن سرفراز صاحب شاہ شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں دو واقعات گم ہو گئے تھے نہ وہ کو بیان کرنا ان کو تھا اصل میں وہ مضمون کیا تھا اعتبار والا بنیاد اس کی کیا تھی جو بالکل دنیا سے لوگوں سے مطلب ہاں تجرب و تفریح والے مضمون تھا نا جرد و تفریح والے مضمون تھا جو کہ نامکمل لے گیا تھا پر. اس میں دو واقعات خاص طور سے بیان کرنے گرایا تھا شہ اب المالی اللہ علیہ کے حالات میں اور وہ ساری تمیز اس کے لیے کی تھی لیکن وہ این موقع پر وہ بول بھول گئے اور آلے اس سے پہلے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ خدمت خلق کا کام وزیر صاحب کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ کے لیے کر رہے ہیں آج. یہ مضمون تھے اس مضمون کی بنیاد کیا تھی کسی کو یاد آ رہا ہے احمد جو ہیں امال احمد جو ہیں وہ اس میں بہت قیمتی ہے سب کا بیانمل کی, کی قوت جو ہے وہ امال کی قوت مادی قوت سے کتنی زیادہ ہے اور انسان اپنی ساد الوی غلطی کی وجہ سے مادی چیز کے لیے عمل کو ضائع کرتا ہے مادی چیز کے لیے عمل کو ضائع کرتا ہے تو سلسلے میں خاص طور سے شہاب المالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرنا شروع کیے تھے تو اس میں اس بات کو کہنا تھا دو واقعاتے بڑے عجیب ایک تو یکشر صرف فاقہ جو گھر میں رہتا تھا تو گھر والی اہلیہ بھی اور بچے بھی ایسے تھے کہ جو یہ طرح زندگی جو اللہ کے لیے ایسا خالص ہونا فخر و فاقہ اور اس طرح کے حال کو لے لینا وہ بھی اس پر تیار تھے ہم نے اس کے بارے میں مسئلہ شریعی یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کو تو فخر و فاقہ پر ڈال سکتا ہے بال بچوں کو نہیں ڈال سکتا بال بچوں کو ضروری نان نب اس کو پورا کرنا پڑے گا خود اپنے آپ کو ڈالے اس کو اور بعض اہل خانہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میز قیمتی سوغات کو لیتے ہیں دربار لائے کی قیمتی سوغات جو اقصل خواص کو ملتی ہے اس کو ہیں کہتے ان کا گھر والے جیسے ہی حال میں تھے گھر میں پھا کا تھا ایک دن فاقہ رہ گیا کہ چھوٹا بچہ بیتاب ہو گیا وہ باہر نکلا تو اس کی حرکت سے کسی بریض کو پتہ چل گیا کہ گھر پر فاقہ ہے وہ کچھ چیزیں سامان لے کر آ گیا تو کو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے کہ کسی بدتر طریقے سے ہمارا راز کھل گیا تم نے دعا اللہ جس نے ہمارا راز کھولا ہے تو اس سے بدلا لے لے بس بیٹھے کی فوراً وفات ہو گئی ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے کہ ہاں ہاں ہاں سارے خوبصورت بغیر زیادہ سارے مات خوشی امیر میں تندر جیسا مانتے چلے گی زیادہ تر بغیر خوش مزدار بعض اللہ والا جیسا ہوتا ہے تو بیٹھے کی وفات ہوئی آلات جدا ہیں اس کو نہ ہم اور آپ نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کو پا سکتے ہیں نہ ہمیں ملتے ہیں اس کی فکر غم نہ کریں دوسرا ان کا خاص جو کہنا تھا امد اور, اور مفاد کی جو تقابل کی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ دورے پر گئے ہوئے تھے اتنے میں جن بزرگوں سے ان کا بیٹھ کا تعلق تھا وہ آ گئے وہ آ گئے اور گھر پر آ کر ٹھہرے گھر پر پھا گھر والی نے کوشش کی قرض لینے کی تو پھر پھرا کر کے ادرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں کچھ ان کے لیے بندوبست کیا جائے کچھ بھی نہ ہو سکا تم نے پوچھا کہ آپ لوگ بار بار آنا جانا کس چیز میں پریشان کیوں فکر پند ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ ہمارا خرچ کرنے کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بندوبست بھی نہ ہو سکا تو نے کہا کہ ایک روپیہ دیا کہا کا اس کا آٹا خرید کر لے آیا اس کا آٹا خرید کر لایا گیا اور ایک تعویذ لکھ کر رکھوا دیا بس کھانا پک رہا ہے پک رہا ہے شاہ رمالی صاحب رحمترائے دوڑے سے واپس آئے کئی دن گزر گئے واپس جب گھر پر آتے ہیں تو آگے سے بشارے نہیں دی جاتی کہ فاقے کچھ بھی نہیں ہے تو اس بشارہ سے جو معرومی ہوئی سہیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے سان کدھر ہے اچھا پیچھے جو ہے تارے صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آگے ہو جائیں سر تو ان کو یہ بشارت ملی کئی دن کے خاکے کی تو پوچھے کیا بات ہے ہر روز کھانا وہ موجود ہوتا ہے حضرت صاحب تشریف لائے تھے حضرت صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک روپئے کا آٹا خرید کر دے دیا تھا تعویذ رکھ دیا تھا تو آٹا ختم نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہا اوہ وہ تعویذ کو تدل لائے تعویذ کو لایا کہویز ہے کہ اس کو ہم اپنی دستار میں رکھا کریں گے دستار میں رکھا بس آٹا ختم ہوا پھر پاک کیس تعویذ تھے آپ اسورت مرک اپنے باطن کے لیے آخت کے لیے آپ ذرحی دکھ رہی کیوں نہ کرے کیس سے بانٹا لے رہے ہیں آج کل لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کسی کے پاس گئے شوشاں ہوا ٹھیکہ مل گیا تو بڑا کام پھر نقصان ہو گیا تو ناک سے خیر احمد صاحب کرتے ہیں کہ کام نکل گیا کہتے ہیں کہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں جی کام جب بن گیا آنے والے کا تو کہتے ہیں کہ بڑا ہمارا وہ ہو جاتا ہے بڑا پہنچے ہوا کام پہنچے ہو جاتے ہیں کام نہ ہوا اتنی عقل تو گدے تو بھی ہے جب چارہ لایا جائے تو دو ملا ہوا آتے ہیں اور ڈنڈا دکھایا جائے تو پیچھے گٹتا ہے یہ دنیا درم کا حال ہوتا ہے ایک دفعہ خیال صاحب کی تحریر لایا نے کہا کہ پیچھے کا مگر ذرا دست کرو بیٹھنے اٹھنے کی اور برازیل میں خیال نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سینڈ کور کمانڈر ٹو یو فام اسلام آباد اسلام آباد سے کور کمانڈروں کو آپ کے پاس بھیجنے ساتھ میں السلام علیکم ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں باری تبھی اتنے خوبار خوار اخبار لوگوں کے ساتھ لگتی ہے جو آ کر بیٹھتے ہیں آدمی سے دل خوش ہو جاتا ہے ان کے جو آدمی دنیا کی نیت کر کے وانیت والے لوگوں کے پاس آتا ہے اس گدے کی عقل زیادہ ہے تو وہ دھوپ سے سائے میں ہو جاتا ہے اور چارا ہاتھ ملتے ہوئے دیکھے تو شادی کی تو بڑھتا ہے ڈنڈا دیکھے سے پیچھے جاتا ہے تو اس لیے سے لوگوں کے آنے سے نہ آنا بہتر ہوتا ہے اور آنند گاؤں لوگوں کے پاس جانا آنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جہاں بالوں دولو کی تذکر ویل پہلے کے چرچے ہو رہے ہیں ہمیں سیم کالج میں ہوتے تھے نا تو وہاں لڑکوں سے بعض اوکات اس زمانے میں چیزیں ہوتی تھی تھی زمانے. یہ ویڈیو آڈیو کا کوئی چیز نہیں سنبی. تو زمانے میں وہاں سے کے طلبا ڈرامے کرتے تھے تو بڑا دلچسپ ہوتے تھے اور اسے ڈرامہ کرایا تور بازار. تو تور بازار میں وہ ایک آدمی پیر تھا اس کے باقی مریض تھے تو آیا ایک خان صاحب آیا تو اس کے چیلے چانٹوں نے اس کو کیا اندر تو اس نے اگر کہا کہ پھر سب آپ ہی وہ پہرا میں لے گل دو کامیاب پنزور طرف ہوتا دی دی پکی کلاس فور تک بڑی زبردستی ہے سفید کا کاروبار بھی چلتا ہے بار بار. یہ ہمارے پراشن ساتھی ہے تو پتا ہے بات دو کار والے آدمی کو میں اٹھا کر بھائی جاتا ہوں کہ آپ جائیں کیونکہ اس بات کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے سلسلے کی شہرت دم تعویذ کے طور پر نہ ہو اور دوسری شہر کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہمارے سلسلے کی شہرت دنیا کے کام نکلنے کے طور پر نہ ہو کہ آنے والے دنیا کے کاموں کی نیت کر کے آیا کریں نکلنے کی اور آنے والے جو ہے تو دم تعویذ کی نیت کر کے آیا کریں مسلوں کے حل کرنے کے لیے کہ اس طور پر نہ ہو اور باقی ہماری تاثیر ہو نہ ہو پچھلے بزرگوں کی تو تاثیر ہے نا ڈاکے کے مقدمے والے کا کیس لے کر آیا اس کے اعتبار کی مجلس میں لے کر وہ ابھیان کے بعد دعا ہوئی تو اختار صاحب کہہ رہا تھا کہ اختار صاحب بسر آزاد بساج تو کوئی خیر الما لمبی ترتیب ہے اس کو کیا سنائے گا آپ کو تو ہے اس کو مرچا سیاح ہے سیار صاحب سنانے والی ہے کہ نہیں ہے بڑی ہے نا کہا نا وہ بترسی بچے بچار سنا ہے آپ کو سنا ہے آپ کو کہ وہ ہمارے ایک میجر صاحب کا بیٹا جو چار مہینے لگایا ہوا جی آج لڑا ہوا مدرسے کا تالے بینی مدرسے کا تالبین اور ایک دن میں گیا تو صاحب سے میں نے کہا سر کیا فلانے کا کیا حال ہے کہا کا وہ مدرسے سے نکل گیا میں کہا کس کی جی؟ اس کے مشورہ سے والے سے پوچھے میں نے مشورہ دلّاہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا وہ دوسری تیسری جی وہ تو ڈاکے میں زخمی ہو کر اندر ہو گیا ہے تفصیلات پوچھیے ہم نے کہا یہاں پر قابلی کوئی دودھ بیچنے والا تھا لڑکا تھا اس نے ماموں کے گھر پر شادی کا پیغام دیا رشتہ نہیں دیا اس نے قابلی کو ساتھ کیا گینگ بنا لی اس کی بھی خدمات اثر کی اس طرح ایک فاضل فاضر افسر ہے بڑے رشوتی بڑے پیسے اس نے کمائے ہوئے ہیں اور تو بھی ساتھ ہو جائے تمہارا جہاد ہو جائے گا اور ہمارے پیسے ہو جائیں گے اور بس سادہ لوگ سات کیے رات کو جا کر چھاپا مارا ہے آدھی داد کو آگے آدمی بیدار ہوئے ہیں ان میں فائرنگ شروع کی ہے تو باقی جو تھے باقی فنکار تو باغ گئے جو ذات کے لیے رکھیات اور میدان میں جمع رہا تو ایک گولی آج میں لگی ایک پیر میں لگی اور اس نے آواز دی جیسے کہ انکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور فائر نہ کریں خیر صبح وہاں سے اٹھایا گیا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اسے چھوٹنے کی دعا کرتے ہیں سلسلے والے ہیں سلسلے کا گاہ ہوتا ہے جو بیت شدہ ہیں اسلحہ کی ترتیب کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے پھر کام جب پھنستے ہم بھی ہاتھ پیرتے ہیں دعا ساری کوشش کرتے ہیں تو بنیادی گاہک ہے ہمارا اصلی سودا خریدنے والا گاہک ہے تو اس کو چمگا منگا دینا دکاندار کرتا ہے کہ باقی رہے سے میں نے کہا برخدار ٹھیک بیان یہ دے دیں ان چھوٹ جائے گا اس نے ٹھیک بیان دیا جب اس کا بیان پولیس کے آگے کا بیان ہو کر جب مجسٹریٹ کے آگے کے بیان کی بات آئی تو وکیل صاحب آگے وکیل صاحب نے ان کو ترتیب بتا دی کہ آپ کہیں گے کہ رات آدھی رات تھی میں ذرا پریشان تھا واق کے لئے نکلا اور واک پر جاتے جاتے دیکھا میں نے گھر پر ہنگامہ ہو رہا تھا میں اندر گھسا بس مجھے کچھ پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ گولیاں لگی میں لوٹ پڑا ہوا تھا بس وہ صاحب آب آدمی کسی کے گھر میں گولیاں لگے ہوئے برامد ہوا ہے اور اتنے آسانی سے تو اتنے بیان سے نہیں ہے باقی سارے نشانات وغیرہ چیزیں موجود ہے چلتا گیا تو آخر اس کے وہ جب یہ بیان سامنے آ گیا تو پہلا بیان تو سمجھ دیا تھا فی الحال لڑکا مجھے لے کر آیا اور اس نے یہ کیا اور یہ صورت حال ہوئی تو مامو کے بھانجے کا نام تھا ساری تفصیل اس بیان اس بیان میں انتو. سارا بیان ہی بدل گیا تو لوگوں نے کہا کہ تو اس کا مامو بانجے پیسے ہی کیس بنا رہا خام خا تو آخر اس آدمی نے ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ اس آدمی سے کہو کہ اگر پہلے ٹھیک بیان بحال کر دے تو میں سب کو چھوڑ دوں گا میں اب بھانجے کے ساتھ قدر کرنا اور دس پندرہ سال قید کرنا تو میں نہیں کرنا چاہتا نہیں کہ میں اتنی بات کہ ایک آدمی نے ہمارے گھر پر حملہ کیا اور ہماری پر ہار ہم ہے اتنی بات تو آئے برادری نے تو پھر اس نے واضح بیاں دیا اپنے پہلے بیان کو بحال کیا ختم کیا چھوٹ کرایا نہیں کر آیا. واضح رہا تھا کہ وہ ہم کو یہ کہ سلسلہ گم سی جی. اور کم سی نہ ہونا کام بننا کم ہو گیا اور دمشی دم کرنا جس کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لے رہے ہیں، دم کر رہے ہیں اور میں سچ بتاؤں سب سے زیادہ فائدہ جو ہماری مہم مجلس کے بعد دعا ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے مختلف جھٹکے ہوئے کام جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی مہم مجلس اور ذکر کے بعد جو دعا ہوتی ہے سب سے زیادہ قبولیت کے اس کے ہوتے ہیں پھر بات ہے باقی چیزیں. کیونکہ جہاں پر اللہ تعالی کی دین کی بات بیان ہوتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس جگہ پر رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ جو ہے تو آسمانی نظام میں ٹیلی کاسٹ بجس ہوتی ہے اس کی براڈ اور ٹیلی کاسٹنگ ہوتی ہے اور اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بڑے ہی گھاٹے میں وہ آدمی جو عمل پر مفاد کو ترجیح دے دے دین پر دنیا کو ترجیح دے دے اور مال کو امال پر ترجیح دے دے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوشیار ہے بڑا دنا ہے لیکن سب سے بڑھ کر بیوقوف یہی ہوتا ہے سرح بکر کے آئے میں جو کہا ہے کہ نشترہ آ... درا تھا بے خدا یعنی تو مار بحت جا رہا تھا ہوں ماں کانوں محتدین خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے تو نہ یہ فائدہ ان کی تجارت اور نہ یہ ہوئے ہدایت پانے والے تو اس سودے سے عارضی چیز آتی ہے عارضی مفاد عارضی مال چیز آتی ہے لیکن وہ وسائل وہ وسیلہ تو ہوتی ہے وہ مسائل کے حل کے وسائل کے طور پر نہیں آتی ہے وسائل کے طور پر آتی ہے وسائل زیادہ ہو گئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو مس تو اس سے تو بات نہ اس سے تو بات نہ بات تو تب بنتی مسئلہ حل ہوتا خاص مال سے ہوتا یا مال کے بغیر ہوتا اللہ چاہے تو, تو مال کے بغیر حل کرتے اللہ چاہے تو, تو مال سے کر چاہے تو مال ہوتا ہی حل نہ اور آدمی پریشانی میں ہو دکھ میں اس کو بار بار بول کر بار بار سن کر بار بار غور کر کر کے اپنے قلب کو اس پر جمانا ہے اس کو اپنے قلب میں جمانا ہے اپنے بادل میں جمانا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس پر پکا کرنا ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم پکے ہوئے تو پھر جو روحانی نظام سے مسائل حل ہوتے ہیں اس کا دوران کھلے گا اور اسباب کو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھتے ہوئے اصول ثواب کے لیے حاصل کرے گا یہ سبب ہے یہ اس کو حاصل کرنے پر جر ہے میں شرجے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اس کو حاصل کروں اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا وہ اویرنس کی نگاہ سبب سے کام بننے کی طرف پر ہوگی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اس پر کھلے گی کہ اسباب کی محتاجی کا خاتمہ ہو جائے گا اسباب کو فقط حکم الائی کو پورا کرنے کے لئے اختیار کرے گا اور اس کو شریح طریقے سے پورا کرنے سے جو رواب ملتا میں عمل بنتا ہے اس کے لیے اختیار کرے گا اور اس کے لیے قدر اختیار ہی نہیں کرے گا کہ یہ سبب رب ہے یا اس سبب سے کام بنتا ہے بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگنے والے بہت تو ان کو الحام ہوگا مجھے جانے مل کہ مانگو کیا مانگتے ہو کیا کیا تمہارے مسئلے کیا کیا ضرورتیں ہیں اللہ کوئی ضرورت نہیں کیا کہ دعا مانگتے رہتے ہو کہ اللہ ہو تو دعا کا سواب اثر کرنے کے لیے مانگتے رہتے ہیں دعا پر سواب ملنا ہے تو اس پہ کرنے کے لیے مانگتے رہتے ہیں ہمارے تو مرضی رضا ہی نہیں ہے جیسے آپ چاہیں رکھیں جو دیں جو لیں بے تباب کی مرضی ہے نہ دے تباب کی مرضی ہے رضاب القضاب سکون کا خزانہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ سکون کا حاصل کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنا رضاب القزاب کو حاصل کرنا یہ بھی تو دنیا ہوئی یہ بھی تو دنیا ہوئی سکون کو پانے کے لیے رضاب بالقضاء حاصل کرنا رضاب بالقضاء تو برائے رضا برائے رضا الہی اور باقی چیزیں تو اس کے جو اثرات فوائد ہیں وہ تو لازمن ہونے ہی ہونے ہیں اور کو تو آپ روکنا چاہیں تو نہیں روک سکیں گے رزاب بالقضاء کے ترتیب بنانے پر جو باتیں میں سکون آئے گا وہ تو آئے گا ہی. دنیا دار کے حقوق اگر دین کا عمل بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نیت دنیا کی ہوتی ہے کہ دنیا ملے چارج پڑھنے سے روزی میں برکت آتی ہے اس کا خیال ہوتا کہ چارج پڑھنے سے دکان پر گاس زیادہ آتے ہیں نیا چارج پڑھنے کے جائے گا تاکہ دکاندار گرے اور چاچ میں بھی تو جو دکاندار کیسے کریں گے حالانکہ وہ تو روزی جی کی برکت کا تذکرہ ہے گاہکوں کی کسرت کا تذکرہ تو نہیں ہے اس میں اب اللہ چاہے تیری دکان کے دو روپئے سے برکت دینا چاہتا ہے یا سو روپئے سے برکت دینا چاہتا چاہتے ہزار سے برکت دینا چاہتا ہے, ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہے اور کیا ترتیب ہے اور برکت چیز کا کہ کسرت کا نام بھی نہیں ہے دکان چمک اٹھی ریڈوٹی تھی ریڈوٹی میں. تو گولی لگا ہوا آدمی داخل ہوا اور اس کا ہم نے آپریشن کیا برادری وغیرہ والے صاحب جب آئے تو پتہ چلا کہ وہ رنڈی کے تبلیغی اضراد کا خاندان تھا بڑے ایماندار لوگ تھے اللہ نے اس کو شفا دی گولی لگے ہوئے آدمی ہو گیا چونکہ ہمارا بھی اس کو ہم واقف ہے ہمارے ساتھ تو علاوہ باقی راؤنڈ کرنے کے اس کے سب اور حال حال پوچھے بیٹھ جاتا تھا کیا حال ہے آپ کا جاس جی کریے تو یہ ٹھیک ہوگی بولنے لگا تو اس سے کہا, سے کہا کہ آپ کو میں عجیب واقعہ سناؤں اپنا کہا کہ ننڈی کوتل میری گھڑیوں کی دکان تھی اس زمانے میں نڈی کوتل کا بازار تھا مشہور باہر کی چیزوں کے لیے ننڈی کوتل دکان تھی اور میں نے چلر لگایا تھا تو اس کے نتیجے میں میں نماز کے وقت میں دکان بند کر کے نماز کو جاتا تھا زور کی نماز میں تو اتنی بکری ہوتی تھی کہ دکان بند کرتے ہوئے وہاں بہت مشکل تھا اور چھٹی اتوار کی ہوتی تھی کہ اتوار کو تو پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے اتنی بکری ہوتی تھی زور کی نماز کو جب بند کرتے تھے تو پارٹنر کا خبر ہے کہ دکان بند کر کے چلا جاتا ہے لیکن نماز تو بعد نہیں پڑی جا سکتی ہے تو وہ کچھ ایسے آلات پارٹنر نے بنایا کہ ان کا کیش جرگے میں گیا دکان کا جرگے نے فیصلہ کیا کہ دکان اس پارٹنر کی ساری اور راجی ولی مہود کو اس کے پیسے ادا کر کے فارغ کیے تھے بس کیا کرتا جرگے کا فیصلہ ماننا اس نے پیسے لیے اور دکان اس کے حوالے کی تین دن بعد نگودر بازار میں آگ لگی ساری دکانیں جلی یہ دکان بھی جل گئی کہ اللہ نے اس نماز کے عمل کی برکت سے ہمارے پیسے کیش کر کے ہمارے ہاتھ میں تھبائے اور پیچھے دکان پر گئے تو جلنے کا فیصلہ برکت کا زور ایسے ہوتا ہے ڈاکٹر سیاح صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر بلانا صاحب سے فیض لینا ہے تو اس کے لیے یہ ترتیب اختیار کرو گے کہ اگر میں مر رہا ہوں گا اس کے سامنے اور یہ میرے منہ میں پانی ڈالنے کو بھی نہیں آئے گا اس کے سامنے میں مر رہا ہوں گا پانی ڈالنے کو بھی نہیں آئے گا اتنی چوک میں رکھ تو ایک دفعہ ان کے بیٹے بڑے بیٹے کے داخلے کی ہم کوشش کر رہے تھے وہ نہیں ہوا داخلہ جواز بس وسائل اختیار کیا گھر کے پاس یہ مارڈ سکول ہی لگ رہا تھا بڑی ہماری تمنا ہے کہ یہاں داخلہ ہو جائے آپ پرنسپل اجب مولانا صاحب کے خاص متقرین میں سے ان کا خط لے کر جائیں فوراً کام ہوتا ہے کہ ہم دونوں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں بچہ بھی ساتھ ہے پریشان ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں مجلس مکمل ہو جائے پھر کوئی اس کی صورت کریں گے اور مزید ارے مواز رحمۃ اللہ کو بچوں سے بہت پیار ہوتا تھا تو انہوں نے اس سے پیار محبت کا اظہار کیا کہا کیا کرتا ہے یہ ہم نے کہا جی بس اس کو اسکول میں داخل کریں گے کہا کہاں داخل کریں گے ہم نے کہا جی اس کی کوشش ہم نے سکول میں تو کی تھی لیکن وہاں نہیں ہو سکے اور کوشش کریں گے تم نے خاتم کو کاغذ قلم لاؤ کاغذ قلم لاؤ لکھے دو چار پاس تو کاغذ قلم لا دیں خط کیا فورت داخلہ ہوا ایک اور انہ نے خود کیا ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا جس وقت کے ڈاکٹر سیار کو خلافت دینے کے وقت میں میں نے غور کیا اس بات کی بشارت آئی کہ وہ بغیر خطرے کے آپ اس کو اجازت دیں وہ فضل تعالیٰ جن لوگوں کو بولانا صاحب نے اپنے ہاتھ سے خلافت دی ان سے بھی آگے نکلا ہے بغیر خطرے کے آپ اس, کو اس کی اجازت دے دیں نہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خاتعہ بالخیر کے کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہیں جب عمل آخر میں مکمل کر کے اللہ کے حضور آدمی پیش کرتا ہے موت کے وقت پیش ہو جاتا ہے تو نجات تو اس وقت ہوتی ہے باقی ساری خلافتیں اور ساری دستاریں اور سارے جبے جو ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ آردی یار جی نسلہ فیصلہ ہونا ہوا ہے موت کے کی وقت کیسے کر ہیں سال ہا سال ضائع ہو گئے جی دنیا کے پیچھے سال سال ضائع ہو گئے گاڑیاں بڑی آگے نکل گئی ہیں